بسم اللہ الرحمن الحمۃ الباشہ اللہ اللہ باقی تمام شامین برادر خوران سب کچھ بار پھر سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دعوش میں سلسل نمبر پانچ سو ستاسی ابلی دو سو انتیس ہے تو پانچ سو ستاسی جو شروع الشاب تک کے درست کی تعداد ہے دو سو انتیس اور کے درست کی تعداد ہے تو اس سلسلے میں ہمارا جو ہے اس مقدس درسمی اسماع الحسنہ میں سے اسمی مبارک جو ہے یا قدوس کی لغوی توضیع تھی ان میں سے جو ہے چار کتابوں سوال لوگ لکھا تھا ابھی جو ہے پانچ چوتھا کتاب جو ہے اس کی توضیحات ہے اس میں اس میں بھی دو مجموعہ ہے کتاب کتاب مصباح کفامی کے نام سے اس کتاب میں بھی اس مقدر اسماح الحسنہ کی مختصر توضیع اور اثرات لکھا ہوا ہے تو ایسی کتاب میں فرماتے ہیں القدوس یا قدوس کی توضیح میں کتاب شنگیاروی میں ہیں فرمانا القدوس ان الطواہر من الوی وہ ذات ہے جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے انمنجََََََََََََََََہ انجداد والانداد اور ہر نوض ضد اور نیت سے پاک ہے تو ضد کا مطلب جو ہے تو ذہاب يہ ملتا ہے کہ ذات میں اللہ کے ساتھ مشاوے و مصل اور انداز میں یعنی مثل میں جو ہے اس کے صفات میں جو ہے اللہ کے صفات میں اس کا کوئی مثل نہیں ہے اس کا کوئی مشاورہ نہیں ہے گویا کہ جو ہے اس بات کا معنی المنزہ عن الضاط و یعنی وہ اللہ قدس وہ ذات جو یعنی کوئی بھی شے ذات ذات میں اللہ کا مثل و مشاوہ ہے اور نہ ہی صفات میں یہ بندہ کے طرف سے اس کے توجہ ہے اور بارے میں تو صرف ازداد اور انداد ہے ہے دونوں ذد ہے اس کے اپوزٹ ہے اس سے مراد جو ہیں ایک اللہ کے ذات کا کوئی ذیت ہے یعنی اس کے مقابلے میں کوئی اور خدا ہے اور نہ اللہ کے صفات میں جو ہے ایسی کوئی ذات ہے جو خدائی صفات کا مالک کوئی ذات ہو علم مذاق کا مالک قدرت مذاک ح حیات ذات کا مالک میں اس کائنات کا خالق و مالک و رازق و رب اس کائنات کا کوئی دوسرا ایسا ذات سے ہے ہی, ہی نہیں ہے اور نہ کوئی ہو سکتا اور اسی طرح التقدیس جو ہے اسی کا مظر ہے باب تفہیل سے ا پاکی کے معنی میں مت ومین قول و تعالیٰ انل اور اسی تدھییر کے معنی میں اللہ تعالیٰ کے فرسوں کی زبان سے یہ قول مبارک بان قدِ سلغ غلق قدلغ کا معنیٰ یہ ہے کہ اے منصب کا اللہ تحارت ہے کہ اللہ ہم تہارت تیری طرف تہارت کے نسبت دیتے ہیں تو اس کو ہر ہندوست و نقد سے پاک و پاک قرار دیتے ہیں تقدیس کے معنی ہے یہ فرماتے ہیں اسی طرح وسم میں ال بیت المقدس اور بیت المقدس کو بیت المقدس بھی اس وجہ سے کہتے ہیں بی کی اس وجہ سے کہتے ہیں اس کی تحارت کی وجہ سے <laughs> کیونکہ بیت المقدس لحانکان لذیذ کیونکہ بیت المقدس ایسے مکان ایسی جگہ کا نام ہے یو تاہر و کہ اس میں بندہ عبادت کرنے کے لیے بیٹھنے کی برکت سے انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں وکیلا اور اسی طرح کہا کا جنت جنت کو حضیرت القدس سے تعبیر کیا ہے تو یہاں پر بھی معنی ہیلحان مؤض و تحرت من ادنا سے آفات التی تکون فی دنیا کیونکہ جنت جو ہے ایسی پاک و پاکدہ جگہ ہے جو اس میں ہر قسم کی گندگیوں سے اور ہر قسم کے آفات سے ہاں جی پاک و پاکزہ ہے ان ان ناپاکی اور آباتوں سے جو کہ دنیا میں ہوتی ہے دنیا میں ہونے والے ہر کی گندگیوں سے آفات سے جنت پاک و پاکزہ ہے وہاں پر جو ہے کسی قسم کی ناپاکی کا تصور بھی نہیں کہہ سکتا کوئی آبھات و بیماری بلاؤں کا وہاں بھی کوئی تصور نہیں وہ پاک و طیب جگہ ہے تو یہ جو ہے عربی متن جو ہے یہ کتاب المصباح کفہ صفحہ نمبر چار سو ستائیس پہ ہے اس کے بندہ کن اردو توجہ آپ کو دے دیا مزید اس کی توجی جو آپ کو کر رہا ہوں فرماتے ہیں القدس یعنی وہ ذات پاک جو ہر قسم کے عیوب سے پاک ہو نیز ہر نو اجداد و انداز سے بھی مناظہ ہو تو اجداد اور انداز سے مراد یہ ہے یعنی نہ کوئی شعر ذات میں اللہ کے مثل و مشہور ہیں اور نئی صفات میں یہ تو جی بندہ کی کتاب سے اور تقدیش یعنی تتہر و پاکی اسی معنی میں اللہ کے یہ کو کی زبانی نقدس اللہ کا یعنی اے اللہ ہم تجھے ہر قسم کے عیب و بنقد سے پاک و پاکی قرار دیتے ہیں بیت المقدس کو بھی مقدس اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ ایسی پاک جگہ ہے جہاں عبادت کر کے انسان خود کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں یا وہ جگہ جو گناہوں سے خاص طور پر شرک سے پاک ہے اور جنت کو بھی حضیرت القدس اس لیے کہتے ہیں پاکی کا جگہ پاکی کا مقام اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جنت ایسی پاکیزہ جگہ ہے جہاں دنیا کی کوئی ناپاکی و آفات نہیں پائے جاتی ہیں اور مہراد محردات راغب جو قرانی لغت ہیں اس میں لفظ قدس کے ذیل میں جو ہے روح القدس کا بھی ذکر کیا ہے روح القدس کا بھی یعنی اور روح القدس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے حضرت جبریل علیہ السلام ہے اور جبریل علیہ السلام کو روح القدس اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے کمال پاکی و دیانتاری کے ساتھ وہ چیزیں لے کر آتے ہیں جو ہمارے نفوس کو پاک کرتے ہیں یعنی قرآن مجید وہ دوسرا جو ہے آسمانی کتابیں جو انسانی نفذ کو پاکزہ کرتے تھے وہی الہی کو انبیاء تک پہنچانے کا فائدہ جبریل امین کا ذمہ ہے ہاں جی کہ وہی وہ ہیں تو اس وجہ سے اللہ کے علم کا منظر ہے جبریلا علیہ السلام اس وجہ سے جو ہے جبریل کو بھی روح القدس کہا جاتا ہے مفرازات راغب جو قرآن لوگ ہیں اس کے مادہ قدم قابطال سن اور کتاب ہے نمبر پانچ جو ہے کتاب لوامی البینات سے القش کے بارے میں چند نکات ہے اصل عربی میں ہے جو توالت کے خوب سے میں نے صرف تاجمہ نقل کروں اور یہ کتاب جو ہے علامہ جو ہے فخر الدین رازی کا ہے محصر قرآن جو السنت والجماعت کی بہت ہی ممتا قدیم اور انتہائی بزرگ علماء میں سے فلسفہ عرفان ہر چیز میں ان کی تعلیفات موجود ہے خاص طور پر قرآن پاک کی تفسیر اور انہوں نے اسماء الحسنہ کی شرح میں بھی ایک جامع کتاب لکھی ہوئی ہے جس کا نام لوام البینات اس سے چند نکاتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ القدس القدوس آپ فرماتے ہیں القدوس قرآن پاک میں صرف دو مرتبہ وارد ہوا ہے القدوس القدو صلہ قرآن پاک میں صرف دو مرتبہ وارد ہوا ہے نمبر ایک جو ہے الملک القدوس سورہ سر حشر کیا نمبر ایک سو تیئیس میں محبہ الملک القدوس ہاں جی پاک و طیب بادشاہ ایسی بادشاہ جو ہر قسم کے وہ نقل و ذوف و کمزوریوں سے ہاں جی لوگوں کے تمامات سے الزامات سے اچھی سے پاک و پاک بادشاہ حقیقی ہے اور دوسری جو ہے سورہ جمعہ نمبر ایک میں ہے اور ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوسی اس مبارکہ ہے ہاں جی کہ جو کچھ تصویر بیان کرتا ہے پاکی بیان کرتا ہے جو کچھ اللہ کے لیے جو کچھ معافِ سماوت جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے ہاں جی الملک القدوس وہ اللہ جو کہ بادشاہ ہیں اور ہٹ اے بنق پاک و پاکزا بادشاہ یا ہاں حقیقی تو یہ سورہ جمعہ تو کل قرآن پاک میں یہ مقدس یا قدوس کا جو ہے مقدس ہے دو جگہوں پر وارث ہوا اس یہ اس میں اعظم تو جان لو القدس لغت میں جو ہیں القد سے مشتق ہے القدس سے قاف دار سینس ہاں جی اور وہاں فرماد وہ وا و طارت کے معنی پاکی ہے تہارت ہے اور وہ طہارت وہ پاکی کے معنی میں اس لیے جو ہے البیت المقدس اسل بیت المقدس کہتے ہیں یعنی وہ جگہ جہاں لوگ گناہوں سے پاکی حاصل کرتے ہیں اور جنت کو حضیر الحضیرت کہا گیا کیونکہ جنت دنیاوی تمام آفات سے پاک ہے اور جبریل علیہ السلام کو روح القدس کہتے ہیں کیونکہ جبری علیہ السلام وہی لائق و اللہ کے رسولن تک پہنچا رسولوں تک پہنچانے میں ہر نو ایب سے پاک ہے کیونکہ آپ ہر قسم کی بول چوک و کمی بیشی کے بغیر امبیال الٰی تک اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے اس لیے آپ کو جو ہے روح القدس کہتے ہیں جبری علیہ السلام کو مزید آپ جو ہے ماں فخر راضی اپنے آپ اسی کتاب کے صفر نمبر ایک سو پر جو ہے رائے المشائف ہی عسم یعنی علماء کرام تصوف کے بزرگوں کے رائے اس مقدس اسم القدوس کے عنوان سے فرماتے ہیں یعنی بعض مشانے کا تصوف نے اولیاء کرام نے کہا کہ القدوس وہ و کہ جس کی ذات ہر قسم کی حاجات سے پاک ہے عانونی مانا کہ القدوس یعنی وہ حیثی کہ جس کے ذات ہر قسم کی حاجات سے پاک ہے اور اس کے صفات ہر نو آفات سے منظہ ہے اللہ کے صفات جو ہر نو آفات سے منازہ ہے اس کے اللہ کے علم کوئی چھین سکتا اللہ کی قدرت کوئی چھین سکتا اللہ کے حیات کوئی چھین سکتا اللہ کی کوئی بھی صفت نہ زوال پذیر ہے نہ کوئی چھین سکتا اللہ اعزل سے اس کی ذات ہر نیک ہر جو ہے صفات جلالی جمالی کمالی سے متصف ہے جو قرآن پاک میں اس نے بیان فرمایا حادث میں بیان فرمایا اور جو بیان نہیں فرمایا وہ ذات خود جانتے اس کے کتنے اور وہ کن کن اوساف سے متصف ہے اس کے جلال و جمال کا کوئی احاطہ نہیں کہتے ہیں وکیل اور دوسرے بعد مشاعر نے کہا کہ القدس سے مراد وہ ذات پاک ہے جو اپنے ابرار یعنی نیک لوگ جو ہے نیگ لوگوں کے نحوش کو پاک کرتا ہے ابرار یعنی نیک لوگوں کے نفوذ کو پاک کرتے ہیں اللہ کا قدس کہتے ہیں یعنی ہر قسم کے گناہوں سے اور اشرار کو ان کے سر کے اگلے بار پکڑ کر موغذہ کرتا ہے یہ معنی کہ انہوں نے قدوس کا ہاں جی نیک لوگوں کو گناہوں سے پاک کرتا ہے ہلکے گناہوں سے اور اشرار کو ان کے سر کے اگلے بال پکڑ کے جس کو ناسیہ کہا جاتا ہے مواخذہ کرتا ان کا وکیلہ اور بعض ماشاء نے کالق الدوس جو ہے منتقدہ ہاں جی ان مکان یاوی ہے وان زمان یبلی بات نہیں فرمایا قدوت مراد کیا ہیں یعنی ایسی ذات پاک جو کسی مکان میں جگہ لینے سے پاک ہے اللہ کے لیے کسی جگہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے پاک ہے یعنی وہ کسی جگہ کا محتاج نہیں کسی جگہ کسی مکان میں جگہ لینے سے پاک ہے مطلب کیا ہے یعنی وہ کسی جگہ کا محتاج نہیں کائنات کے ہر شے جگہ کا محتاج ہے لیکن اللہ جگہ کا محتاج نہیں اور چونکہ جگہ بھی اللہ کا معلوق ہے جگہ کو بھی اللہ نے معلومات کیا حلق کیا اس اللہ و کے معنی یہی نے اللہ بے نیاز سے کسی بھی چیز کا کسی بھی زاویے سے کسی بھی لمحے میں وہ ذات محتاج نہیں اور شے سے بے نیاز سے اسی ذات کو بے مسمت کہا جاتا ہے یہ قدس جگہ کے اس اس کے لحاظ سے وہی مانا دے رہے ہیں یعنی وہ کسی جگہ کا محتاج نہیں اور نہ گزشت زمان اس ذات کو پرانا وہ بوشیدہ کر سکتا ہے ہاں جی جوں جو زمانے گزار چاہے ہم جو زمانہ گزارتا جاتا ہے بڑھاپا آ جاتا ہے ہمارے اندر کمزوریاں آ جاتی ہیں ہمارا ہر صفحہ چھنا جاتا ہے ہاں جی کچھ بات آیا جوانی کی طاقت چھن گیا کچھ آیا پھر بینائی چھن گیا ہاں جی اس قوت سماج چھین گیا بینائی چھن گیا اسی طرح آہستہ پھر دماغ بھی چھن جاتا ہے اور سارا چیز بول جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ذات ایسا نہیں ہے ہاں جی وہ جو ہے اس کی کوئی چیز پرانا نہیں ہوتی اس کے لیے کوئی بوشیدہ ہونا پرانا ہونا اسی کی صفت کا صلف ہونا تصور بھی نہیں کر سکتا وہ ازل سے ہاں جی کمال کمال ملک ذات ہے اور ابد تک کمال ملق ذات ہے اس کے ذات میں کسی قسم کی نقل عیب کا امکان ہی نہیں ہے ایسی ذات کو قدوس کہا جاتا ہے یا قدوس کمانے سے پاکستان بلکہ اس کی ذات و صفات ازل سے جس عظمت کے ساتھ ہے ازل سے ہاں جی الابد اسی شان و منزلت و عظمت کے ساتھ ہوں گے یہ بنداخی کی سبقہ برتوں کی روشنی میں توضیع ہے یعنی بلکہ جو ہے اس کی ذات و صفات ازل سے جس عظمت کے ساتھ ہے ہاں جی علاب اسی شان و منزلت و عظمت کے ساتھ ہوں گے یہ لفظ ازل الابد جو ہے نا ایسے الفاظ ہیں جس کا کوئی ابتدا نہیں ہے ازل سے مراد یہ ہے کہ ایسی زبان اب ہم سے پہلے آدم علیہ السلام کی طرف جائیں جائیں جائیں جائیں آپ کے لیے سب کو سیرا نہیں ملتا ہے اس کو بولتے ہیں ازل سے ابدھ یعنی تا تا آنے والی زندگی ہاں جی اللہ کب تک رہے گا وہ ابد تک رہے گا یعنی ادھر بھی کوئی انتہا نہیں ہے نہ ادھر کوئی اختتام کا کو کوئی تصور کیا جاتا ہے نہ ادھر ابتدا کا ہے اس مفوم کو ازل سے ابد کہا جاتا ہے اور ان دونوں کو جمع کیا لیں تو ایسے ذات کو سرمدی گل وجود کہا جاتا ہے سرمدل و جن ازل سے ابدھ تک رہے گا اور ہمیشہ رہے گا اور اس کے ذات کے لیے کوئی فنا کا تصور بھی نہیں کہا جا سکتا فرماتے بعض بزرگوں نے کہا وکیلا دیگر بادماشانی نے کہا اس القدس کے توصف میں کہ القدس یعنی اللجی قد دسا قلو باولیائی یعنی سکونی الامعلوفاتی ہاں جی وہ انیشا ارواہ ہم بے فنون علم و شباتی دوسرا بات فرمائیش کی بات القدس کے یہ مانا ہے یعنی القدوس یعنی وہ ذات پاک جو اپنے اولیاء کے دلوں کو دنیوی معلومات و پسندیدہ چیزوں سے سکون حاصل کرنے سے پاک رکھتا یعنی وہ دنیا چیزوں سے وہ سکون حاصل نہیں کرتے ان سے جو ہے ان کا کوئی دل لگی نہیں ہوتی ان سے بالکل الگ تھلگ رہتے ہیں ہاں جی تو جو معلومات دنیاوی سے سکون حاصل کرنے سے اللہ ان کو باغ رکھتا ہے اور ان کے ارواح کو مختلف انواع کے مکاشفات سے اللہ معنوس رکھتا ہے مختلف انواع کے مکاشفات سے ان کے دل کو مانوس رکھتا ہے یہ اللہ تبار و تعالی جو ہے اپنے املیک مندوں کے ساتھ تو یہ توزیحات جو ہیں کتاب لوامی البینہ صفر نمبر ایک سو اکاسی پہ علامہ جو ہے فخر الدین راضی نے لکھا ہے اس قسم کی توضیح میں ہاں جی اس کے علاوہ جو ہے مزید اس کی لغ بھی تحقیقات توجیحات ہے ایک اور درس میں وہ انشاءاللہ جو ہے اگلے درس میں پہنچا دیں گے کیونکہ اس درس میں ختم ہوتا ہے نظر نہیں اللہ اللّہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اسماع الحسنہ کی کہ آپ کو ہمیں معرفت کی توفیق دے دیں ان کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دے دیں اس طرح اللہ کی جو ہے جتنی معرفت ہو گیا جنگر ہمیں اتنا ہی جو ہے اللہ کی جو عبادت ہم اس کے تعت ہوگی اس کے سچی عبادت کر سکیں گے اس کی عظمت کا ادراک ہو کر اللہ کی درگاہ میں سجدہ سجود کرنے معذ کرنے کے ایک الگ مزہ ہے اس کی عظمت کا ادراک ہوئے بغیر ہاں جی ایک رسمی عبادت کی ایک الگ حیثیت ہے دین کرامی صوفی مسلم ہے الحلہ صفیہ کرام ال کرام اور بھائے کرام علماء ربانی حقیقت کو بلا شک بہ جانتے ہیں لہٰذا جو ہے اسماع الحسنہ کے بحث اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے اور ہم ان میں غور و فکر کریں ہر کوئی اپنے جگہ پر جنہیں اسماع الحسنہ پہ تحقیقات کریں ان پہ اور دوسرے بھی علماء اسلام جنہوں نے اسما الحسنہ کے بارے میں ان کی تعلیفات ہیں ان کو ڈھونڈیں ان کے مدر مطالعہ کریں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں آج پہ بہت سی چیزیں دستیاب ہیں ان سے ہم مطالعہ کریں اسما الشرِ اسما الحسنہ میں تو انشاءاللہ بہت کچھ ہم فائدہ اٹھا سکیں گے اور اپنے دلوں کو منور کر سکیں گے میرے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت اور معرفت کی عطا فرمائے اس کے نظر میں ہمیں کمال اعتعمت بامارفت اعتاط و بندگی کی توفیتہ فرما امین سبحان